کیا اذان کا جواب دینا ضروری ہے نیز اذان کا جواب دینے کے لیے ہمیں کون سے الفاظ پڑھنے ہوں گے اچھا سنیے آپ بہت آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو موزن کہہ رہا ہے نا وہی آپ بھی کہنے لگ جائے حیا علی صلاح پر لاہولا ولہ قوت اللہ بن لاہد علی لوین علی حیا پر بھی یہی کہہ سکتے ہیں بلکہ اس میں اتنا اعزاد ماشاءاللہ اللہ لاہولا ولہ قوت اللہ یہ کریں۔ جواب دینا ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت کہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ واجب کہیں دیکھا کہ مستحب ہے تو کیا ہے یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے سارے کی کتابوں کو سامنے رکھ کر اذان جب ہو تو اذان کا جواب باللسان لسان منہ سے دینا مستحب ہے اور بالاقدام اس کا جواب یہ واجب ہے کیا مطلب ہوا منہ سے وہ کہے جو موزن کہہ رہا ہوں. یہ تو مستحب ہے اور بل اقدام کا معنی یہ ہے کہ جب اذان ہو تو چل کر نماز کے لیے آئے یہ بل اقدام ہے اس کو واجب کا اس کی وجہ کیا ہے ہمارے امام اماز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن میں کے نس بھر کرو مار را رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے یعنی اس آیت کا پھر تقاضا یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے تو کیا مطلب ہوا کہ ازان کا جواب بل اقدام واجب ہے بل جو ہے وہ مستحب ہے زبان سے کہنا یہ مستحب ہے لیکن اس میں اور بھی سن لیجیے آپ ازان ہو رہی ہو اور آپ باتوں میں لگے ہو اگر اگرچہ منہ سے جواب دینا مستحب ہے مگر اس پر بڑی تعداد ہے دکاندار ازان ہو رہی اپنے سودے دین لینے میں لگے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں محلے میں اذان ہو رہی ہم اپنے تو, تو مہمے میں لگے ہوں گپ شپ میں لگے ہوں ٹی وی میں جو خبریں سن رہے ہیں یا رہے سب کر تو علما نے فرمایا کہ اگر ازان کا جواب نہ دیا جائے ازان کو بغور نہ سنا جائے دنیاوی سارے معاملات سے چھٹکارا حاصل کر کے صرف ازان سن کر جواب دیں اگر کوئی آدمی ایسا نہ کرے تو خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو یہ خوف ہے اس میں اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا لہذا جب بھی ازان ہو بڑی تعظیم سے اسے سنا جائے اور اس کو جواب دیا جائے پھر اس کے بعد میں اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو علماء نے لکھی کتاب میں وہ بھی پڑھی جائے تو اس سے برکت ہوگی اور پھر اس کے بعد مسجد آئیں چل کر جہاں نماز کو باجماعت طریقے سے ادا کریں